کل آسن دیکھ آنے کے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں میں کیا تاریخی گریمات رہے ہیں ظاہر شخصیت سے یہ مقام اور یہ مرتبہ ہو علم میں زود و تقوا میں شخ میں حدیث میں ہر اعتبار سے اس سے استفادہ کرنے والوں کی کتنی تعداد ہوگی اور کس طرح لوگوں کو شوق ہوگا اسے انسان سے استفادہ کرنے کا کسی سے اندازہ ہو سکتا ہے تو تن کلمات چند کلما رحمہ اللہ کی تدریس ان کے سلامدہ کے بارے میں اس سے پہلے تذکرہ تھا کہ تذکرہ دان رحمہ اللہ ابھی طلب علم ہی کے دور میں تھے اسی وقت آپ نے تدریس کا آغاز کر دیا تھا ابو بکر الم کہتے ہیں کہ تبنا عن محمد بن اسماعیل اور علی باب محمد یوسف فخریابی ابھی امام بحاء الماء اللہ امرت سے گاڑی آپ کو نہیں آئی تھی اس وقت ہم نے محمد بن یوسف بینفریابی کے دروازے پر ان سے در حدیث لیا حدیث لے ان سے امام بحائی و اللہ کی جو حدیث کی میڈیسن لگتی تھی ان میں بہت بڑی تعداد میں طلبہ شریک ہوا کرتے تھے ایران سے صالح بن محمد جگرہ امام بخار رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور مستملی کے امام بخار رحمہ اللہ کے تو انہوں نے کہا کہ استمبلی لہو بغداد بغداد میں امام بخاری کا درجۂ حدیث ہو رہا تھا میں اس میں مستملی تھا مستملی کون ہوتا تھا یہ کہ اگر مجلس میں تعداد زیادہ ہوتی تھی جیسے صلاح میں مقبر ہوتا ہے امام کی آواز پہنچانے کے لیے اسی طرح سے امام کون سی حدیث سنا رہے لوگوں کو وہ پیچھے کے لوگ تو متدل کرنے کے لیے لوگ مستملی ہوا کرتے تھے تو کہہ رہے میں امام بخاری کا مستمری تھا وہاں پر اس موقع سے جو طلبہ کی تعداد تھی مجلس میں وہ کتنی تھی بیس ہزار کی تعداد بیس ہزار طلبہ ایک درد ہو رہا تھا اس کے اندر شریک تھے اور امام بخاری اللہ سے صحیح بخاری کا درس جن لوگوں نے لیا ہے ان کی تعداد نبے ہزار ہے وہ لوگ جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے ان کی صحیح بخاری کا درس لیا ہے ان کی تعداد نبے ہزار ہے جن لوگوں نے جمع کیا ہے اور وہ لوگ جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے شرب تلمل حاصل نہیں ہو سکا امام بخاری کا دیدار حاصل نہیں ہو سکا انہیں تمنا ہوا ترتیبی کا ایک نظر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھنے ایران سے ابو اس محمود کہتے ہیں کہ میں نے مصر کے تقریباً تیس سے زائد عوام نہیں بلکہ علماء سے سنا مصر کے تیس سے زائد علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے دنیا نظر و الا محمد اسماعیل اگر دنیا میں کوئی چاہت باقی رہ گئی ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک جھلک کس کی دیکھ لیں محمد ابن اسماعیل کی جھلک نظر دیکھ لیں کہ یہ بخاری کون ہے امام مخاری رحمہ اللہ کے تلام میں خود ان کے مشاہد بھی آتے ہیں ان کے مشاہد نے بھی ان سے علمی استفادہ کیا ہے فیمس میں عبداللہ محمد المسندی ہیں کسا اب احمد استدماری ہیں محمد ابن خلب ابن قطعہ وغیرہ ہیں لوگ یہ لوگ امام مخاری کے اساتذہ میں بھی آتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے امام بخاری سے ان لوگوں نے استفادہ کیا ہے امام بخاری کے ہم اثر لوگوں میں سے ابو ضرور اراضی ابو حاتم اراضی ابراہیم الحربی موسیٰ بن بنحاب الحمد یہ وہ لوگ ہیں امام بخاری کے ہم اثر ہیں اور ان لوگوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے علمی استفادہ کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے جو اصل طلام ہیں وہ ان ماتا ہے صالح بن محمد جزرا کا امام مسلم الحجاز صحیح مسلم جن کی کتاب ہے اسی طرح سے ابو الفل احمد بن سلمان امام ترملی امام نسائی امام بزار ابن خدمہ اسی طرح سے ابن وبدنیا یہ وہ لوگ ہیں سب جو بڑے بڑے مہدین ہیں یہ سب کے سب امام بخار رحمہ اللہ کے خوش عجیب اور امام بخار رحمہ اللہ سے واضح کیا ہے اس کے علاوہ اور بہت بڑی تعداد ہے جیسا کہ آپ صحیح بخاری کا درس لینے والے کتنے ہیں کتنے نے نوے ہزار کی تعداد میں جنہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا گز لیا ہے یہ امام مقررہ اللہ کی تدریس ان کے کے بارے میں امام مقرر اللہ جہاں بہت بڑے محجد تھے اور مدرس تھے وہیں پر امام مقام الحماء اللہ بلند پایا معلف بھی تھے چنانچہ امام مقابل الحماء اللہ نے کم امریحی سے تعلیم کا آغاز کر دیا تھا میں اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے ہی امام مقابل رحمہ اللہ نے تصنیم و تعلیم کا آغاز کر دیا تھا رحمہ اللہ تو فی جب میں نے سترہ سال مکمل کر کے اٹھارہویں سال میں قدم رکھا اسی وقت سے میں نے صحابہ تابعین کے جو قدایہ فیصلے ہیں ان کے جو اقوال ہیں ان کو جمع کرنا میں نے شروع کر دیا اسی طرح سے ہی وہ موقع ہے جب میں نے اپنی کتاب تاریخ القبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس مسجد نبی میں بیٹھ کر کے چاندنی راتوں میں ترتیب دیا تھا تو تاریخ القبیر جماعت کتاب ہے اس کی تعلیم محمد رحمہ اللہ نے جتنی عمر میں کی تھی اٹھارہ سال کی میں کی اس وقت اور ہاں وہاں کو چابی کر دیا ایسا نہیں بے نظیر کتاب ہے جس کتاب کو لوگ لے گئے کسی وادی کے پاس اور کالہ علی کا سہرن آپ کے چابی دکھاؤ کیا کہاں کی کتاب دکھائی انہوں نے اخطاریف القبیر جیسی کتاب کیوں کہ اس کی ندیز کوئی موجود نہیں تھی اس سے پہلے اس طرح کی کتاب تھی امام بخار احمد اللہ کی جو اہم معلومات ہیں ان میں تو سب سے اہم تصنیف کون سی ہے الزام سعید بخاری جو ان شاء اللہ پڑھیں گے العد المخر حدیف کی کتاب ہے آداب و اللہ سے یہ بھی اپنے فن میں بہت اہم کتاب شمار ہوتی ہے اور اردو میں کئی لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں شاہ کتاب اسی طرح سے اط تاریف جس کا تذکر ابھی آیا اب الاوسط کے نام سے محمد رحمہ اللہ کی علمی رجال پر کتاب ہے اب الصغیر بھی ایک کتاب کی ہے سعید راہمیوں کے بارے میں اسی طرح سے بندوں کے اخلاق افعال یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اس پر ایک کتاب سے القفاء الباس پر ہے اسی طرح سے رحم الدین پر ایک مستقل رسالہ ہے فضل خیریت ہے روزانہ لگانا پڑتا ہے آپ کو یہاں پہ جائے گی آپ ٹھیک ہے تحصیل رہتا ویسے تو رف الدین کے مسئلے پر امام خالی احمد اللہ کی مستقل ایک چھوٹی سی کتاب ہے کتاب ہے اس میں رف الدین کے بارے میں جتنی حدیث موجود ہیں وہ انہوں نے جمع کر دی ہیں اس وقت موجود ہے رسالہ کسی طرح سے ضرور القراء خلف المام امام کے پیچھے سورہ فاطیہ پڑھنا اس سلسلے میں بھی ان کا ایک مستدر رسالہ ہے کسی طرح سے بیر الوالدین کے بارے میں مستل کتاب ہے اور بہت ساری کتابیں امام خیر احماء اللہ جن کا تذکرہ امام فیقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تدریب الرابی میں کیا ہے کہ ان کے اور کون سی تعلیفات ہے انہیں کتابیں ایک اور کتاب تقسیر القبیر کے نام سے بھی ہے کیونکہ یہ کتاب ہم اور آپ تک نہیں پہنچ سکی ہے القبیر کے نام سے یہ کتاب تعلیم انہوں نے لیکن یہ کتاب ہم اور آپ تک نہیں پہنچ سکی ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ بزان امام خار رحم اللہ کے تعلقات میں سے ہیں یہ امام خار رحمہ اللہ کی تصنیف و تعلیم کا اس کے علاوہ آخری جو مسئلہ امام امام خرح اللہ کی سیرت و سمان متعلق وہ ہے محنت و ابتلاح کا جتنے بھی عظیم علماء رہے ہیں سب کو ابتلاح اور آزمائی سے گزرنا پڑا ہے چاہے وہ امام عنیفا رحماؤ اللہ رہے ہوں چاہے ان سے پہلے سعید میں جو ہے رحما اللہ رہے ہوں چاہے وہ ہو امام احمدین حمل جیسا امام و عالف سننا رہا ہو تو جتنے لوگ ہیں سبھی کو آپ دیکھیں گے کہ ابتلاح آزمائش سے گزرنا پڑا ہے اور है میں سے قومی امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں انہیں بھی ابتلاح اور آزمائش کے دور میں گزرنا پڑا ہے شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو اس طرح کے واقعات تو امام مخال الحمد اللہ کو اطلاع اور آزمائش کے گزرنا پڑا اس کا بنیادی طرف ایک مسئلہ تھا اور وہ خلق و فال لباس کا کہ بندے جو اعمال کرتے ہیں کیا یہ ان کا خالق خود انسان ہے یا ان کا خالد کون ہے اللہ اللہ ہے بندوں کے افعال یہ مخلوق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس زمانے میں ایک اہم مسئلہ تھا اور لوگ باقاعدہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان دیا کرتے تھے کی افعال مخلوق مخلوقتن اور غیر مخلوق میں نے کچھ اور کہہ کے دراصل لفظی بالقرآن فال عبادی کا مسئلہ ہے کہ ہم جو قرآن کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں قرآن ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے قرآن کے کی بارے میں کیا ہے القرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق تو یہ قرآن اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں سنا رہے لوگوں کو یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اگر آپ کہتے ہیں مخلوق ہے تو بھی غلط کلام کی اللہ کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں مخلوق نہیں ہے تو بھی غلط کیوں بندہ جو عمل کر رہا ہے اپنی زبان کو آپ نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ مخلوق نہیں مانتے خلا کا کن خلا کا کناتا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی تقلیق کی ہے اور جو کچھ اعمال آپ کر رہے ہیں اس کی بھی تکلیف کرنے والا کون ہے اللہ ہے اگر تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن غیر و مخلوق کیا ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ جملے کے ذریعے سے باقاعدہ لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے کہ لفظی بالقرآنِ مخلوق اور غیر و مخلوق لفظی بل ہمارا اپنی زبان سے قرآن کو یہ پڑھنا ادا کرنا یہ مخلوق غیر مخلوق جمع مخال رحمہ اللہ نسا پور کشیف لے گئے لوگوں نے پرتفا خیر مقدم کیا آگے جا کر جمع مخال رحمہ اللہ کا سہانہ استقبال کیا اور اس کے بعد جمام مخال الرحمہ اللہ کو لے گئے نیسا پور میں جمع مخال رحمہ اللہ مجلس وہاں پر منعقد ہوئی کسی آدمی نے یہ اللہ ان کے سامنے پیش کر دیا شرارت ہوگی کسی کو سوال پیش کر دیا قرآن مخلوق غیر مخلوق امام مخال رحم اللہ ایرا کرتے رہے کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا لیکن جب اس نے کئی بار سوال کیا تو انہوں نے کہا القرآن کلام اللہ غیروق الحباد مخلوق کا وفال مخلوق کا اور اس طرح کہا کی امتحان اس طرح سے جملے کے ذریعے سے امتحان لینا یہ سلق کا شیوا نہیں تھا بلکہ کیا ہے جواب بالکل صاف کرنا القرآن و کلام اللہ غیر قرآن یہ کلام لائن مخلوق نہیں ہے وہ افعال عباد مغلوق کا بندوں کے افعال ہوتے ہیں وہ مغلوق لہذا ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں ہمارے اپنے الفاظ کیا ہیں مخلوق لیکن کلام الہی ہے مغلوق نہیں ہے اور اس طرح کے سوالات کرنا یہ بداس ہے اطلاع کیا طریقہ موجود جواب دیا انہوں نے اب اس آدمی نے جو ہے کا شور لوگوں نے کر دیا امام مخاری کے قائل ہیں وہ تو کہتے ہیں لفظی لفظیبرانے مغلو کن لفظ لبادے مغلو کا لہٰذے بندوں کا پھر لہٰذا ہے مغل دیے نکال کر کے امام مخاری کیا کہ لفظیب پرانے مغلو کن لہٰذا امام مخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بالکل غلط طور پر یہ مشہور کر دیا گیا وہاں پر کہ اس بات کے قائل ہیں کہ لفظی پرانے مغلو نیسا پور میں بہت بڑے محدث محمد موجود عموما مخال رحم اللہ کے ہم آخر ہیں امام مخیر اللہ ان سے بھی علم استفادہ دیا ہے اس سے پہلے چکا ہم نے ناماز روسی استفادہ کیا بڑے محدث وہاں کے تھے تو انہوں نے کہا کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق قرآن یہ کلام الہی ہے مخلوق نہیں ہے مومن ضائع لفظی بالقرآن غیر مخلوق اور اور جس کا یہ خیال ہو کہ لفظی بال مخلوق ایسا انسان بدعتی ہے اشارہ کس کی طرف کا؟ ایمان کی طرف کا لا اجالس ولا کلم کوئی آدمی ایسے انسان کی مجلس میں نہ جائے ایسے انسان کا بالکل بائیکا کوئی ایسے انسان سے بات نہ کرے ومن بعد محمد بن اسماعیل میرے اس تقریر کے بعد اگر کوئی محمد اسماعیل کے پاس جاتا ہے فقم تو وہ تو مقام ہے ہی ایسا انسان بھی مقام ہے کون انسان جو ساری وضاحتوں کے بعد کس کے پاس جائے محمد اسماعیل کے پاس جائے فتحم ہو اس کو اس کے دین عقیدے کے بارے میں متحم سمجھے حضر و مجلس و علام مکان علامی ایسے انسان کے مجلس میں وہی سک جائے گا جو ان کا ہم مذاق ہو اور جس کی رائے ہو لگی برآلو اب اپنے ہاں کے امام سے جو ہاں بات کہی تو کتنے لوگ تھے سب جیسے ہم خیر رحمہ اللہ سے بالکل الگ الگ ہو گئے ہم خیر رحمہ اللہ سے الگ سے الگ ہو گئے ان کی مجلس میں کوئی نہیں جایا کرتا تھا امام مسلم اور دوسرے ان کے ساتھی کون تھے احمد نے سلما تھے یہ دو لوگ امام مسلم ان مسلم میں جایا کرتے تھے جب زہلی نے دیکھا کہ یہ دو بزرگ جایا کرتے ہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوا زہلی نے دیکھا کہ دو لوگ ابھی بھی جایا کرتے ہیں یہ ان کو گوارا نہیں ہوا تو زہلی نے اس موقع سے کہا الا من قال بلاہ فلا يحل اور یہ حضر مجلسنا جو بھی لفظ کا کائل ہوتی اشارہ ہو گیا مسئلہ کی طرف جو بھی لفظ کا قائل ہو ایسا انسان ہماری مجلس میں نہ آیا کرے یا تو ادھر ہی کے ہو گئے یا تو ادھر ہی کے ہو گئے کے ایسا نہیں کہ ادھر بھی جائیں اور ادھر بھی آئے یا تو صحیح عقیدے پہ رہیے غلط عقیدے پہ رہیے تو جو بھی لفظ کا قائل ہو وہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرے جو امام مسلم نے مولانا دبلا سنا فوراً وہاں پر امامہ اٹھایا اور چادر اٹھائی اور اپنے سر پر رکھا اور وہاں سے فوراً دہلی کی مجلس سے کر کے چلے گئے اور گھر پہنچ کر کے جو کچھ امام زولی رحمہ اللہ سے انہوں نے حدیث سے لکھ رکھی تھی سب لگوا کر کے بھجوا دی حضرت یہ آپ سے ہم نے استفادہ کیا تھا کہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو چھوڑنا کا ہے لیکن لیکن بخاری کو چھوڑنا کا نہیں ہے اور جب اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو زولی اس طرح سے وہ بھی ایک بڑے عالم امام مسلم رحمہ اللہ اس طرح سے حدیث ساری ان کی واپس بھیجوا دیں تو مسئلہ بڑا کھڑا ہو گیا اس کی وجہ سے تو جب امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اب ذرا پانی اونچا ہو رہا ہے اور اس طرح سے یہاں رہنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں مسلم کی اس طرح سے مجلس سے نکل گئے تھے اس کے بعد سات رحمد رحمہ اللہ نے لا یوسا کنونی نیسا پور میں یا تو میں ہی رہوں گا یا تو یہ صاحب ہی رہوں گا لاسا کس شہر میں دونوں لوگ نہیں رہ سکتے یا تو وہی رہیں گے یا تو میں ہی رہوں گا اس طرح کے جب لمام بخار رحمہ اللہ نے تو کہا نیسا پور میں رہنا ٹھیک نہیں ہے لہٰذا امام بخار رحمہ اللہ نیسا پور سے نکل گئے اور اس کو الوداع کر دیا نیسا پور کو تو <دلوقتي> اس طرح سے امام مخال الحمہ اللہ کو نیزا پور میں تھے بڑا عالم امام بخاری جیسا اور اس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا امام مخال رحمہ اللہ کو ابھی میں نے شروم بتایا کہ امام مخال رحمہ اللہ کا عقیدہ اس سلسلے بالکل واضح اور صاف تھا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں تھا اور صرف اور صرف یہ توم غلط تہمت تھی امام مخال رحمہ اللہ کے بارے میں پھیلا دی گئی تھی اور غلط فہمی کا شکار اور کون ہو گئے امام ضہری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہے بہت بڑے عالم ہے لیکن غلط بات ان کی طرح منسوخ کر دی گئی اگر ایسا موقع ہوتا کہ دونوں بیٹھ کر کے گروپ ہو جاتی مسائل حل ہو جاتی لیکن ایسا موقع نہیں آ اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے اور ناچا اس طرح سے پیدا ہو گئی لیکن امام مخالی رحمہ اللہ کے رائے بالکل صاف اور واضح تھی چنانچہ امام مخالی رحمہ اللہ سے ایک بار ابو امر احمد بن انشاء بولی امام بخاری کے بعد کیا میں گیا سب سے پہلے جا کر مسئلہ نہیں چھیڑا میں نے جا کر سب سے پہلے میں اس سے کچھ حدیث کا مذاکرہ جس فن کا آدمی ہوں اس اس فن کی کچھ باتیں کریں گے ذرا سے تو جا کر کے میں نے سے کچھ حدیث کا مذاکرہ کیا ذرا سے مانوس ہو گئے وہ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں اس علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لفظ مخلوط اس موقع سے جمع بخاری نے جواب دیا تھا وہ کہا یا ابا امر احمد عنی اچھی طرح سے سن لو منظمہ مینہاری نیسا پور کے جو لوگ ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے شہروں کے نام بھی رہے یا پلا پھیلا جو لوگ ہیں ان میں سے جس کی بھی رائے ہو انمی لفظی بال پرانی مخلوق میں اس جملے کا طائر ہوں کب دار ایسا انسان بالکل جھوٹا انسان ہے میں نے ایسی کوئی بات آج تک نہیں کہی ہے البتہ اس بات کا مقاعدہ ضرور ہوں افعال عال علادے مغلو کا بندوں کے جو بھی اپال ہوتے ہیں وہ سب کیا ہے مخلوق ہے قرآن کہتا ہے جو بترانی ہے خلا بھگو مما تو اس کا میں قائم ہوں تو بالکل صاف ہو جاتا ہے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں غلط بات کی جو پھیلا دی گئی تھی کچھ لوگ تھے شاید امام بخار رحمہ اللہ حیرت رہا ہو کیا رہا ہو اور انہوں نے اس طرح کی باتیں پھیلا دی ابھی امام بخاری رحمہ اللہ کی مشکلات ختم نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے آبائی وطن کہاں تشریف لے گئے بخارا تشریف لے گئے لوگوں نے دیکھا ہمارا اپنا ثبوت آ رہا ہے بخارا کے رہنے والے امام بخاری بخارات چہانا استقبال کیا بخارا والے امام بخاری رحمہ اللہ کا اور دور جا کر باقاعدہ خب نصل ہوئے خوب لگے اور باہر جا کر گئے شہر کے لوگوں نے استقبال کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے وطن بخارا ملے کر کے حالات ٹھیک رہے اور اس کے بعد دیکھیں پھر وہی مسئلہ یہاں چھیڑا گیا وہ کون سا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نہیں صحیح وجہ کیا ہوئی اس مسئلے کو کی وجہ یہ ہے کی جو بخارا کے والی اس وقت سے ان سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مسئلہ ہو گیا مسئلہ جو ہوا اس کے بارے میں دو باتیں لوگوں نے نقل کی ہیں ایک بات تو یہ نقل کی جاتی ہے کہ بخارا کے جو والی تھے خالد محمد ازلی انہوں نے امام بخاری سے کہا تھا کہ ذرا ہمارے گھر تشریف لائیے گا کیا کہاں ہمارے گھر تشریف لے آئے اور اپنی کتاب اثاری القبیر اور الزام میں صحیح ہمارے بچوں کو پڑھا دیے دس لے لیں گے چند دن میں پورا ختم ہو جائے گا تمہارے گھر آ کر کے پڑھا دیجئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ایسا ہم سے نہیں کہا سے نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں چند لوگ کو کے پڑھاؤں باقی لوگ معروم رہے ہیں. کہا تو کسی اور دوسرے اس میں آتا ہے کہ خود خواہشی والے بخارا کو امام بخاری سے ان کی کتاب صحیح بخاری کا جمع کرنے کی درج دینے کی اور اسی طرح سے طارق القبیر کی تو کسی سے پیغام بھیجوایا امام بخاری کے پاس کدھر کا اپنے لے کے آ جائیے اور مجھے یہاں پر گھر آ کر پڑھا دیجیے انہوں نے کیا کہا تھا والی بخار امام بخاری نے علماء کرام علم کی قدر کیا کرتے تھے علم کو دلیل نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ کہا جا کر کے جو قاصد آئے تھے جا کر کے ان سے میرا پیغام میں علم کو دلیل نہیں کرتا ہوں میں علم کو دلیل نہیں کرتا ہوں اغواب سلاطین اور علم کو لے کر کے شاہوں کے دروازوں پر میں جاؤ جاگی لے لیجیے ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں کانت لگو ہاں شہم ہوں اگر والی صاحب کو میرے پاس جو علم ہے اس کی ضرورت ہے پل یہ ادورنی کی مسجدی داری میرا گھر موجود ہے میری مسجد موجود ہے وہاں تشریف لائیں وہاں جیسے اور لوگ دس لیتے ہیں ویسے ہی آپ بھی کیا کریں ہاں ویسے بھی آپ آ کر دس لیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آ کر کے آپ بکرا خصوصی کر دوں کہ تم گھر کے بھابھی صاحب ناراض ہو گئے ناراض ہونے کے بعد اب ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے کنان سے پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا اور پھر اتوار آپ ہلاپ آ گیا کہ ان کا عقیدہ جو ہے نہیں سیکھیں ان کا عقیدہ نہیں صحیح ہے تو فلاں فلا عقیدے کے قائل ہیں فنانچے سب نے ابلمرکا وغیرہ بخارا کے ان لوگوں نے امام خاری کے عقیدے کے بارے میں اس طرح کی بات باتیں چنانچہ بعد یہ بخارا نے امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے آبائی وطن بخارا سے شہر بدر کر دیا شہر جم کے نکلوا دیا بڑے ہوئے آبرو ہو کر پھر یہ پوچھے نہیں اپنے پوچھے سے تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے بخارات نکل کر کے گئے ایک ہر تنگ نامی بستی تھی ہر تنگ نامی بستی جو آج کے زمانے میں کہا تھا کتنے شاہ ظفر بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ کتنا حد نصیر زفر تتن کے لیے دو گز زمین مل نہ سکی کو میں نکلے نامی بستی تھی اور وہاں جا کر رکے وہ عبد القدوس صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام رحمہ اللہ صلاح تحج سے ہوئے فراغت کے بعد میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہے تھے اللہ کا علی علیہ الد بیمار ساری وسعتوں کے باوجود اب زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے کہہ رہے فقط بدنی لہذا اب مجھے اٹھا لیجیے اب میرا جینا آسان نہیں اٹھا لیجیے کہہ رہے ہیں عبد القدو صاحب اللہ اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ امام جامع اللہ کا اسی خرطنگ نامی بستی میں انتقال ہو گیا تو کتنے بھی عدیم آپ ہو جائیں لیکن چاہیں کہ دنیا ہمیں سر آپ کو ہی پر بٹھائے گی ایسا نہیں ہے آپ ہیں کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے پھر بھی لوگ جو ہے ہماری قدر نہیں کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے جتنے بھی عظیم ہو جائیں لیکن چاہے مشکلات نہیں آئیں گی اور ہر ایک جو ہے سر بٹائے گا یا تو مشکلات کے لیے ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے تو اس طرح سے امام مخار رحمہ اللہ کا ہر نامی بستی میں اس دلا ادمی کی زندگی میں انتقال ہو گیا اران سے امام مخال رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہوا لہلۃ الفطر کی رات صبح عید ہونا تھی عید کی پہلی گجرات تھی ایک شوال کی رات اس رات امام بخاری رحمہ اللہ کا سن دو سو چھپن ڈگری میں انتقال ہوا اور اس طرح سے علم حدیث اور سب کا امام کا صورت دنیا سے غروب ہو گیا اور اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے مناب جوڑیں گے تو تیرہ شوال کو پیدائش ہوئی تھی اور ایک شوال کو انتقال ہو گیا چنانچ امام جی بخاری رحمہ اللہ کے کل باسٹھ سال کی اس میں سے آپ بارہ تیرہ دن کم کر دیں کل باسٹھ سال کی مرضی امام مانگ فقاب اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو دہشت نصیب فرمائیں آپ کی گناہوں کی مفرت فرمائیں خواب سے مسائل مستند نہیں ہوتے خواب سے مسائل مستند نہیں ہوا کرتے ہیں لیکن البتہ کسی کے بارے میں اچھا خواب دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بحران حدیثیں موجود ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی انسان ہے کوئی اچھا خواب دیکھے تو بھر چیز ہوتی ہے امام مخالی رحمہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے موجود ہے یہاں برنا بھی کیے گئے ہیں اب بالکل ابن اتنے آزم الابی انہوں نے کہا ہے ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت ہے اور ایک کسی مقام پر آپ کھڑے ہوئے ہیں جسے کچھ کھڑے ہوئے ہوں کی سامنے سے آ رہا ہو تو میں نے جا کر کے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے کہا اللہ رسول آپ یہاں کس نے کھڑے ہوئی ہیں صحابہ کے رام کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئی آپ تو اللہ سال نے کیا فرمایا کہ محمد بن اسماعیل میں یہاں کھڑے ہو کر کے محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں تو کہتے ہیں عبد الابی کا کہ بعد میں مجھے علم ہوا کہ علما کا تو انتقال ہو گیا ہے جب میں نے جوڑا کہ وہ انتقال کی تاریخ کون سی ہے اور میں نے خواب کب دیکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل وکیل ساحت تھی ان کے انتقال کی اس وقت کی میں نے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری رحمہ اللہ کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا تھا اسی وقت رات میں میں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کا کھڑے ہو کر کے اور امام بخاری کا انتظار کر رہے اسی طرح سے اور خواب امام بخار رحمہ اللہ کے منشی و محمد ابن ابھی حاتم وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے خام میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے ہیں تو جہاں آپ قدم اٹھاتے ہیں امام بخاری اپنا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جو کس بات کس بات کا اندازہ ہوتا ہے اس سے اتفاع سنت امام بخار الحمد اللہ کس طرح سے مطلب سنت تھے اور سنت کی اتباع کیا کرتے تھے یہ امام مخال الحمد اللہ کے زندگی کے آ... کچھ حالات اب اس کے بعد امام بخار الحمد اللہ کی جو کتاب ان اللہ پڑھیں گے آپ الجام صحیح کے نام سے اس کے بارے میں چند باتیں دیکھ لیں آپ اور ہوا تھا اور وہیں مرفون ہوئے امام مخال <سؤال> جی. <سؤال> رحمہ اللہ کی شادی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کوئی <سؤال> تذکرہ صحیح نہیں ملتا ہے بہت سے لوگ کا تذکرہ کا نہ آنا اس بات پر تلاش نہیں کرتا کہ جی شادی نہ ہوئی ہو لیکن بہرحال جو بھی ہوتے ہیں تذکرہ آتا ہے لوگوں کا کتنا اتنی اولاد نہیں ہو امام بخیر الرحمٰ اللہ کے بارے میں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے تو باعید نہیں امام بخیر رحمہ اللہ کے پاس جو اوقات تھے انہوں نے شادی نہ کی ہو کوئی ایسا نہیں لگا صحیح تذکرہ نہیں آتا امام خفی رحم اللہ کی کوئی شادی ہوئی تھی یا ان کی کوئی اولاد تھی ایسا تذکرہ نہیں آتا ہے باقی کسی کی کمیت ہونا یہ دراز نہیں کرتا ہے کہ ان کوئی سادشہ اولاد ہی ہو کی کمیت عم عبداللہ تو دنیا ہونا کسی کی ذرا صحیح نہیں ہے یہ اس کی اولاد ہوئی ضروری نہیں ہے جماعم بخاری رحمہ اللہ کی شادی ہوئی, ہوئی ہے ذرا سیرت نگار سلسلے میں خاموش اب صحیح بخاری جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کتاب کا نام کیا تو یوں تو مشہور کی نام کیا ہے اس کا صحیح بخاری لیکن اس کتاب کا نام جو خود امام بخاری نے رکھا ہے اس کے سلسلے میں ذرا سے فرق کے ساتھ دو اقوال موجود ایک نام ذکر کیا ہے امام نبی رحمہ اللہ نے اور دوسرا ذکر کیا ہے ابن حضر رحمہ اللہ نے امام نبی نے کہا جامع المسن الس المختصر الجام المسن الس المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و و ایامی یہ ہے اس کتاب کا پورا نام اور ان حجرحمہ اللہ کے قول کے مطابق الجامع الجام نہیں اس کے بعد الجامع الجام المسند اس کے بعد المختصر کا غلط اس میں نہیں وہاں کامور حدیث الجامع الجام المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنگی و ایام تو یہ ہے اس کتاب کا پورا نام ذرا سر فرق کے ساتھ یہ تو کتاب ایک نام ہی سے اندازہ ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا جمع کرنا چاہے اب اس کتاب کا موضوع کیا ہے ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے اس کتاب کا کیا موضوع ہے اس سلسلے میں امام نبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقصود اس کتاب میں ہے صرف اور صرف حدیث جمع کرنا نہیں ہے کسی نے صحیح حدیث ہی جمع کر لی بلکہ ان سے مسائل کا استمبا بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک بنیادی موضوع ہے چنانچہ امام نبی رحمہ اللہ کی مطابق اس صحیح بخاری کا موضوع کیا ہے بنیادی ایک تو صحیح حدیثوں کو جمع کرنا اور ان حدیث سے مسائل کا استمبا کرنا یہ سے... کا اصل موضوع ہے ابن حضرت احمد اللہ نے بھی ذکر کیا ہے یہ بات سب کو معلوم ہے امام مخاری اللہ نے اس کتاب میں صحت کا انتظام کیا ہے تو سب سے پہلے اس کتاب کا بنیادی موضوع کیا ہے صحیح احادیث اس کتاب میں صحیح حدیث آئیں گی یہ اس کا بنیادی موضوع ہے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ صرف صحیح احادیث ہی پر مشتمل نہ رہے بلکہ اس کے اندر ان صحیح احادیث سے جو فوائد ہوں حکمتیں ہوں مسائل ہوں وہ استمبا کیے جائیں فنانچن کا استقبال کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف افواج میں ترازم میں ان کو جمع کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے تو گیا کہ دونوں افواہ تقریبا اسلامی کی صحیح احادیث اور ان صحیح احادیث کے مسائل کا استمبا اور استفراق شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اور بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے دیکھیں گے آپ سے پہلے کا زمانہ تو آپ یہ دیکھیں گے تین باتیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ احادیث کو الگ الگ جمع کیا کرتے ہیں کچھ لوگوں نے آسام کے دیشے جمع کر لی کچھ لوگوں نے آسام کے ہادیس جمع جیسے موتاب کون سے دیش اس کے اندر ہے آسام کچھ لوگوں نے صرف تفسیر سے متعلق کے جمع کر دی تفسیر اس میں گرائی تھی اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف ذوق سے متعلق حدیثوں کو جمع کر دیا جیسے عبداللہ مارت نے جمع کیا کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیرت نقوی سے متعلق روایتوں کو جمع کر دیا جیسے وغیرہ تو اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث کو لوگوں نے الگ الگ, الگ فنون بنا کے جمع کر رکھا تھا کسی نے سیرت کے حادیز کو جمع کیا کسی نے زود شمائل زود ذوق حدیثوں کو جمع کیا کچھ لوگوں نے حکام کے کو الگ جمع کر دیا کچھ لوگوں نے تصویر کے دن कर کر دیا امام مخالف احمد اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی کتاب تعریف کی جائے جس میں یہ ساری چیزیں یکجا ہوں کیوں کہ سند مس اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں سنتیں آپ کے فرمودات ہیں آپ کے तो ہیں آپ کے احمد لہٰذا ان سب یکجا ہونا چاہیے تو ایک تو جامعت ایک تو کیا ہے جامع دوسری بات یہ ہے اس سے پہلے لوگوں نے اس بات کا نہیں کیا تھا کی اپنی کتاب میں عبدالغل صاحب صرف صرف کیا قدر کی جائے صحیح حدیث صحیح عظیم سے بھی ہوتی تھی ضعیف فریض سے بھی ہوتی تھی ان کتابوں کے اندر جار مخاری نے کہا کہ ایسی کتابوں سے عوام کا استفادہ کرنا آسان نہیں کتاب اٹھایا دیکھا لیکن ابھی حدیث تو ہے لیکن قابل عمل ہے یا نہیں لہٰذا انہوں نے ایسی کتاب جمع کی جائے کہ جس کتاب سے استفادہ ہر ایک کے لیے آسان ہو کتاب میں حدیث موجود ہے تو قابل अमन है दूसरी बात है। तीसरी बात जो इससे पहले किताबे मौजूद थी उन किताबों के अंदर जहां मरको आजीस हुआ करती थी वही साथ में मौको भलीसा भी हुआ करती साब इन के अखबार और बात के लोगों के मत मौजूद हुआ करते थे नाम से अभी आप मौत उठा के देख रहे तो क्या क्या मिलेगा आपको पढ़ चुके हैं इसलिए सर सब कुछ उसके अंदर मौजूद है تو اور کتاب کتابیں دیکھیں گیا تو ان کے اندر دونوں سب کی ایسی کتاب تعریف کی جائے کہ جس کے اندر صرف اور صرف کیا ملے آپ کو حدیث رسول حدیثن وہ ملے تو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح سے کتاب کا موضوع کیا ہوا ایک تو جامع الجام المسن جو کتاب کا نام ہے وہی کتاب کا کیا ہو گیا موضوع الجام جو امام نظر ذکر کیا الجامی المسند ایک تو جامع امام خا رحمہ اللہ کی کتاب کچھ موت ہو کیا ہے جامعیت ہر طرح کی حادیث آ جائے دوسرے صرف صحیح حدیثیں آئیں اور تیسرے وہ حدیث جو مسند ہیں وہ آئے جو جسے غیر مسند ہے غیر مرغے ہیں وہ اس کتاب میں جائیں یہ بات کس نے ذکر کی ہے شاء اللہ رحم اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے تو یہ امام خار رحمہ اللہ کی کتاب کا یہ موضوع ہے جو مختلف علماء کے اقوال کے روشنی میں اب یہ کتاب امام خار رحمہ اللہ نے آخر تعلیم کیوں کی کیا صورت بنا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی کتاب موجود نہیں اس کی ندیف کوئی کتاب نہیں موجود کتابیں موجود تھیں جس انداز بیان کیا اشاء اللہ رحم اللہ نے کہ زنداز کی کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں موجود تھی تعلیم کیا بنا امام رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں بھی کئی باتیں آئی ہوئی ہیں ایک تو خود امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے استاد اسحاق ابن راہویا کے بعد موجود تھا تو انہوں نے اس موقع سے ایک خواہش ظاہر کی کہ لو جماعت کتابا مختصرا یہ صحیح ہے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نوجوان تیار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنتیں ہیں ان کو کسی کتاب میں جمع کرتے تو بڑا اچھا کام ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا کیا ہو بہت ہی آسان ہو اور بخاری فرماتے ہیں کہ استاد محترم کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی ان شاء یہ کام ہمیں کرنا ہے تو کبھی کبھی ایسے لمحات کچھ ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں کیا بن جایا کرتے ہیں جنگی میل رکھتے ہیں کہ کوئی جملہ کسی نے کہہ دیا دل میں بات بیٹھ گئی اور اس ایک انہیں راہ ہوئے کہ ایک جملے کی بدولت کون سی کتاب میں آئی صحیح بخاری جیسی کتاب کو اس کا کتاب بادہ کتاب اللہ کا وہ ایک جملہ چودہ فرمایا تھا جس ایک لمحے میں کہہ رہے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی انشاءاللہ یہ اہم کام ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے اسی طرح سے امام اللہ یہ ہی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوں اور ہاتھ میرے پنکھا ہے اور پنکھا لے کر کے میں آپ سے مکھیاں لگا رہا ہوں مکھیاں آپ کے گھر نہ بیٹھنے پائے جو علماء زمانے میں سے کہ آپ کی تعبیر بیان کرتے ہیں جا کر کے میں نے ان سے پوچھا تو تعبیر بیان کی انتق آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تدیف کا دفاع کریں گے جو حدیث عدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کر دی گئی ہے ان کا دفاع کریں گے آپ بخاری فرماتے ہیں یہی وہ خواب تھا جس نے مجھے آمادہ کیا کہ صحیح بخاری کی تعریف کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو صحیح حادیث ہیں وہ منسوب ہوں تو دوسری بات یہ بھی خود مخاری سے منقول ہے اور تیسری بات اللہ نے کہی ہے اپنی طرف سے بیکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے تجانیب کو تو دیکھا اس کے اندر صحیح حق صحیح ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں لہذا انہوں نے عزم و کی کہ کوئی ایسی حد کتاب تعریف کر دی جائے کہ جس کے بارے میں کوئی ایمانت دار انسان شکوشل مبتلا نہ ہو اور ہر ایک اس کو آ... سند کی حیثیت سے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر سکے کہ ہاں کس قیدی خالی صحیح بخاری میں ہوں اس کے بعد کسی بولنے کی ذمت نہیں ہو سک دیکھنا پڑے گا صحیح اور صحیح پیسہ دے بات ہمت نہیں گز تو شاید یہ تمام استاف رہے ہوں جنہوں نے مام بخاری رحمہ اللہ کو آمادہ کیا ہو کی صحیح بخاری کی تعلیم ہے یہ تو صحیح بخاری کی تعلیم ہے مام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تعلیم کی صحیح بخاری کی تعلیم میں کتنا اہتمام کیا مام بخار رحمہ اللہ نے اور کس کس طرح سے صحیح بخاری کی تعلیم کی اس کے بارے میں رہتے ہیں تو امام بخاری اللہ نے غائب درجہ اہتمام کیا تھا صحیح بخاری کی تعریف کے موقع صحیح بخاری کی تاریخ میں وہ سولہ سال لگائے کتنے سال سولہ سال امام بخاری اللہ نے صحیح بخاری کی تاریخ میں لگائے اور تقریباً چھ لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے کتنے حادث میں سے چھ لاکھ چھ لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا ہے جو دو ہزار سے کچھ زائد حدیث کتنی ہے دو ہزار سے کچھ زائد حدیث ہیں مقرر اس کے بعد ہو گئی تو امام بخاری رحمان اللہ نے کل اس طرح سے چھ لاکھ احادیث میں سے ان حدیث کا انتخاب کیا ہے پھر سیربری امام بخاری کے شاگرد انہوں نے خود امام خیر نقل کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں نے صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث درج کی پہلے غسل کیا دو رکا خلاد ادا کی جب حدیث کی صحت کا پورا یقین ہو گیا اپنے طور پر تب جا کر کے میں نے کوئی حدیث صحیح میں رکھا ہر حدیث لکھنے سے پہلے کیا کیا ہے غزل کیا ہے کیا کیا ہے ہاں وزن کیا باقاعدہ پاکی حاصل کی اور اسی طرح سے دو رکا سلاد ادا کی اور اس کی پوری طور پر صحت کا یقین ہو گیا تب جا کر کے صحیح وقاری میں نے کوئی حدیث درج کی ہے مگر اسی طرح فرمایا انہوں نے صحیح بخاری کو میں نے مسجد حرام میں اس کو بیٹھ کے تعریف کیا مسجد حرام میں بیٹھ کے اس کو تعریف کیا ہے اور اس وقت تک کسی حدیث کو نہیں رکھا میں نے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے اشتہارہ نہیں کر لیا اس کی صحت کا دو رقاصلات نہیں ادا کر لی اس کی صحت کا یقین نہیں ہو گیا تو ایک تو بابرگت مقام میں بیٹھ کر کے اور باقاعدہ مکمل سہارت حاصل کر کے اور دو رقاصلہ ادا کر کے اللہ تعالی سے اخارا کر کے جب ہر ت... پورے طور پر یقین کر لیا کہ حدیث کہتی ہے صحیح ہے تب جا کر کسی حدیث سے مام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے عبدالقدس بن حمام کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مشاعد کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی جو تراظم ہیں انامین ہیں وہ انامین جو قائم کیے ہیں روز... روزہ میں بیٹھتے ہیں روزہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اور ممبر میری جگہ ہے ماں بینا بعتی و ممبری رو براض جنّا سعید بخاری کے حدیثیت پڑھیں گے انشاءاللہ تو قبر رسول اور ممبر رسول کے بیچ میں جو علاقہ ہے وہ روضہ کا علاقہ ہے جس میں کہ خدوص جا کر کے لوگ عبادتیں کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے میں نے سعید بخاری کے تراجن کی تفریح کی ہے میں نے امام بخاری الحمد اللہ فرمایا کرتے تھے اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے مشائق اور میرے اساتذہ بھی تو بارہ دنیا میں اگر ان کا شور ہو جائے تو بھی وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحیح بخاری کی طالب کیسے کی کتنی محنت کتنی مشقت ابھی آپ کو ایک حدیث کی تصویر و تذیب کرنا ہونا تھا اندازہ ہو, ہو, ہو جائے گا ایک حدیث کی تصدیق کو تجیز کرنا وہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے پھر آپ کا ہو جائے گا کتنی ساری حدیثوں کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا بھی بالکل کیا ہے صحیح ہے کتنا عظیم کام ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر کیسے میں نے تعریف کی ہے تو اگر میرے احساس بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں تو وہ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں اور کہا کہ میں نے اس کتاب کو تین بار میں تعریف کی ایک بار میں جمع کیا پھر دوبارہ اس کو پھر بارہ کیا اس کو تین بار میں میں نے اس کتاب کو تعریف کیا ہے اپنے طور پر پوری کتاب مکمل کرنے کے بعد اس کتاب کے امام اللہ نے اپنے تین مشہور افراد جہیا ابن میم علی بن مدینی احمد ابن حمبد <تصفيق> تین مشہور اساتذہ تھے اور تینوں ایک زمانے کے تھے ان کے سامنے پیش کریے میں نے کتاب تعریف کی اس میں دیکھ لیں اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو قابل اعتراض ہو مال اعتراض ہو بتا دیا پیش کیا ان تینوں حضرات نے بھی پوری کتاب کی توفیق کی صحت کا اعتراض کیا صرف فرماتے ہوں پہلی چار احادیث کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بتائی ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں ان چار احادیث کے بارے میں صحیح رائے کس بخاری کی وہ چار حادیث کیا ہے بالکل صحیح ہے تو صحیح بخاری کی تصویر کس نے کس نے کی ہے امام بخاری نے کی ہے اور کس نے کی ہے علی کی ہے جی بہت بڑے حدث. لوگوں نے کہا ہے اتنی حدیث سے کسی نے لکھی آدم علیہ السلام سے آج جنے, جنے, جنے کتنے کا رجال کا اتنا بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا امام مخالف نہیں رجال کا اتنا بڑا کوئی عالم یہ معین سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا جتنے بھی ہیں ہر راوی کے بارے میں تقریباً آپ کو یہ ہے ابن معین کا قول مل جائے گا آپ کو اور علی بن مدینی علل کے امام اور یہی اور احمد بن حنبل مسلم احمد بن حنبل حدیث کی سب سے لفیم کتاب امام احمد احماء اللہ کی اس کے امام محمد مولک میں جو مقام ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں ان کا یہ تین اپنے زمانے کے ہیں تو یہ صحیح بخاری کی تصویر کی, کی, کی امام بخاری علی بن مدینی احمد حنبل اور اس کے بعد پوری امت کا جو اتفاق ہے وہ الگ ہے اس زمانے کے بڑے بڑی علماء کرام ہیں لہٰذا اگر لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں امام بخاری کی تفصیل امام بخاری تصحیح اور تنا تفصیح دفصیح, نہیں بلکہ کسی تصویر تک یہ سب ان تمام اہم کرام کی ہے تفصیل ہے